آج کے علمی مذاکر کا پہلا سوال عرض کیا جاتا ہے نماز اثر میں غلطی سے پانچ رکعات ادا کر دی اس صورت میں شرعی حکم کیا ہے نماز اثر چار رکعتوں پر مشتمل ہے اس میں قائد اگر کر لیا گیا اور اس کے بعد یعنی چار رکعات پڑھنے کے بعد جب قاعدے میں بیٹھ گئے پڑھی جاتی ہے یعنی اخیرہ کر لیا یہ فرض ہے نماز میں قاعد اخیرہ فرض ہے تو قاعد اخیرہ جب کر لیا تو اس کے بعد یعنی شک اور شبہ ہو جاتا کہ نہیں ابھی تو ایک رکاعت اور باقی ہے تو یہ شک اور شبہ ہونے کے بعد کھڑے ہو گئے اور رکو کر لیا تو یہ یاد رکھا جائے کہ اس وقت بھی اگر یاد آ جائے کہ نہیں چار رکعت پوری ہو چکی تھی بھلے پانچویں رکعت کا رکو کر لیا ہو تو تب بھی جو ہے بیٹھ جانا چاہیے اور سجدے صاحب کر لیں گے تو نماز جو ہے وہ ہو جائے گی اور اگر سجدہ بھی کر لیا پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب کرنا یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور بلا لی جائے گی تو آخر میں سجدہ ہر کر لیا جائے گا تو اس طرح سے یہ فرض ادا ہو جائیں گے فرض جو ہے وہ فاسد نہیں ہوں گے یہ تو وہ صورت تھی اس مسئلے کی جو جس میں قاعد عقیرہ کر لیا تھا دوسری صورت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے قاعد عقیرہ کیا ہی نہیں چوتھی رکعت کے بعد بیٹھنا چاہیے تھا لیکن شبہ ہو گیا کہ نہیں یہ تو تیسری پڑھی ہے اور کھڑے ہو گئے پانچویں کے لیے اب یہ ہے تو دراصل پانچویں رکعت لیکن پڑھنے والا اپنے سمجھ میں خیال میں اور اپنی سمجھ میں یہ جانتے ہوئے جو ہے کھڑا ہوا ہے کہ اس کے یہ چوتھی رکعت ہے تو قاعدہ اخیرہ نہیں ہوا اب رکو بھی کر لیا اور نہیں یاد آیا اور سجدہ بھی کر لیا تو اب یہ پانچویں رکعت مکمل ہو گئی اب کیا کرنا چاہیے اب اس کے ساتھ کرنا یہ چاہیے کہ ایک رکعت اور ملا لیں تو اب یہ چھ رکعت ہو گئی تو کر لیا جائے تو یہ چھ رکعت نفل ہو جائیں گی فرض نہیں ہوں گے کیونکہ قاعدہ خیرہ اس صورت میں نہیں ہوا جب قاعدہ اخیرہ نہیں ہوا تو فرض جو تھا وہ ادا نہیں ہوا تو جب فرض ادا نہیں ہوا تو یہ نماز فرض ادا نہیں ہوگی تو نفل میں تبدیل ہو جائے گی تو یہ حکم جو ہے صرف یعنی چار رکعت والی نماز اور دو رکعت والی نماز یعنی نماز فجر کا ہے کہ اس طرح سے اگر چار رکعات والی نماز میں بھول کر پانچویں کے لیے کھڑا ہو گیا اور پانچویں رکعت بھی ادا کر لی تو ایک رکعت اور ملا لیں اور اگر فجر میں ایسا ہوا فجر کے فرضوں میں ایسا ہوا کہ دو رکعات پڑھ کر بیٹھنا چاہیے تھا لیکن خیال یہ ہوا کہ نہیں ابھی ایک ہی رکعت ہوئی ہے تو تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے اور تیسری رکاط کا سجدہ بھی کر لیا تو اب اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لی جائے تو اب یہاں پر قائدے اخیرہ نہیں ہوا تو یہ چار رکعت نکل ہو گئی لیکن مغرب میں اگر ایسا ہو کہ مغرب کی تین رکعت ہیں اب تین رکعت میں یعنی تیسری رکاوت پڑھ کر بیٹھنا چاہیے تھا لیکن بیٹھے نہیں بھول گئے یہ سمجھ کر کے دو ہی رکاوت ہوئی حالانکہ تین رکعت ہو چکی تھی بیٹھنا فرض تھا اب چوتھی کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس میں بھی یہی یاد رکھا جائے کہ اگر چوتھی کا سجدہ نہیں کیا ہے صرف رکو ہی کیا تو زیادہ آنے پر بیٹھ جانا چاہیے سرز صاحب کر کر نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی فرض ادا ہو جائے لیکن ہاں لیکن یہ اس صورت میں جبکہ قاعدہ اخیہ کر لی لیکن قاعد اخیرہ اگر نہیں کیا ہے اور چوتھی رکعت مکمل کر لی تو اب اس کے ساتھ پانچویں رکعت نہیں ملائی جائے گی کیونکہ نفل جو ہیں وہ چاری ہوتے ہیں پانچ تو ہوتے نہیں تو اس لیے جو ہے جہاں مغرب کی نماز میں صرف ایک رکعت جو ملا لی تو یہ اسی پر اتفاق کیا جائے گا کہ یہ چار رکعت نفل ہو جائیں گی کیونکہ قائدہ فیرہ نہیں کیا تھا یہ تو اس مسئلے کا جو ہے جواب ہو گیا اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے لکھا ہے کہ میرے ایک رشتے دار توحیدی فرصے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قضا نماز پڑھنے کا حکم کہیں نہیں ہے آپ دیکھیے بتلائیے کہ کتنی سہولت دی جا رہی ہے قرآن و حدیث سے کتنی جو ہے یعنی غفلت ہے قزا نماز کا خود جو ہے حدیث, حدیث شریف میں ذکر موجود ہے بعض غزوات ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں نماز رہ گئی مصروف جہاد رہنے کی وجہ سے وقت پر نماز ادا نہیں ہو سکی تھی اور یہ رضب خندق ہے رضب اذاب کے موقع پر نمازیں قضا ہو گئی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان نمازوں کو اپنے صحابہ کی میت میں قضا کیا ہے تو کیسے یہ کہا جا سکتا کہ قضا نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے حکم نہیں یا تو عمل نبی کریم صلی اللہ تعالی خود جو ہیں قضا نمازیں ادا فرمائی ہیں بہرحال یہ درست نہیں قضا نماز بہرحال پڑھے جانے کا جو ہے وہ حدیث شریف میں ذکر موجود ہے اور اس کے علاوہ اور بھی مواقع ایسے آئے ہیں جہاں جو ہے وہ نماز قضا ہوئی ہے ایک موقع پر یعنی سونے کی وجہ سے نین سے بیدار نہ ہونے کی وجہ سے نماز فجر جو ہے قضا ہو گئی تھی اور یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے اس میں بھی یہی حکمت مضمر ہے کہ امت کو قضا نماز پڑھنے کے احکام معلوم ہو جائیں پڑھنے یہ بات نہیں کہ جو ہے وہ یہ غفلت ہوئی غفلت نہیں ہوئی بلکہ توجہ ہٹا لی گئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ ہٹا لی گئی تاکہ جو ہے اس وجہ سے امت کو یہ سارے مسائل معلوم ہو جائیں غالباً یہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم خیال رکھنا رات جو ہے وہ دیر سے سونا ہوا تھا اس لیے احتیاطاً حضرت ابو حریرہ سے جو ہے حدول نے فرما کہ تم خیال رکھنا اور فجر کی نماز میں جو ہے وہ بیدار کر دینا اگر کچھ تاخیر ہو تو اٹھنے میں اب ہوا کہ حضرت سنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار رہے جاگتے رہے جب این نماز فجر کا وقت ہونے والا تھا اس وقت جو ہے جناب آنکھ لگ گئی اور حضرت ابو حریرہ بھی جو ہے سو گئے اور وہ تو دیگر حضرات تو دیر سے سوئے ہی تھے اب آنکھ کب کھلی جب سورج جو ہے وہ نکلا اور اس کی دھوپ اور اس کی کرن جب پڑی تو پھر جو ہے بیدار ہوئے اب حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے جو ہے یعنی متفکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ متفقرے پریشان ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ابو حریرہ ہوا یہ کہ اینڈ اس وقت جب کہ نماز فضر ہونے والا تھا تو شیطان آیا اس نے تمہیں جو ہے تھپکا دیا اس نے تمہیں تھپکی دے دی اس وجہ سے تمہاری آنکھ لگ گئی اور دیکھ جو ذات یہ جانتی ہو تو کیا کیسے یہ ہو سکتا ہے تو توجہ اور یہ ساری حکمتوں پر مبنی باتیں ہیں کہ دیکھیں اس کی وجہ سے ہم گناہ گاروں کو جو ہے یہ باتیں معلوم ہوئی کہ کسی کی اگر اس طرح سے نماز قضا ہو جائے تو یہ نہیں کہ وہ نماز معاف ہو گئی البتہ اس صورت میں کہ سو گئے اور نیند کی وجہ سے جو ہے نماز جو ہے وہ قدا ہو گئی تو کوشش کرنے کے باوجود بھی یعنی آنکھ نہیں کھلی تو اب یہ نماز معاف نہیں ہوگی بلکہ پڑھی جائے گی ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں قز اور ارادے کا اور اپنی طرف سے کسی معاملے کا دخل نہیں ہے صرف جو ہے یعنی اور حبیب شریف میں ہے کہ میری امت سے جو ہے ان افراد سے قلم اٹھا لیا گیا کہ جو بھول چوک سے دوچار ہو جائیں یا جو ہے سو جائیں تو مرفول قلم ہے سونے والا جو ہے مرفول قلم ہے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا تو اب یہ ہمارے لیے جو ہے اتنی آسانی اور ہمارے لیے جو ہے اس میں جو ہے یہ سب مسائل کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ آ تو اس لیے ہم ہمیں معلوم ہو گیا کہ نماز جو ہے وہ قضا کرنا ہے لہٰذا جو بھی یہ کہتا ہے کہ قضا نماز پڑھنے کا حکم کہیں نہیں ہے وہ جو ہے غلطی پر ہے اور اس کی یہ جہالت ہے ان حدیث سے اس کی جو ہے یہ ناظامی ہے اس کے علاوہ یہ <تصفح> بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی آ, رحمت اللہ تعالیٰ امام غزالی امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیم کو گمراہیت پھیلانے کا ذمہ دار کہتے ہیں مزید کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اسلام میں تعوی کے شرک سے بدھ پرتی کو فروغ دیا بہرحال بات یہ ہے کہ کون نہیں جانتا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ ہدایت کے سوا اور کیا پھیلایا ہے سرزمین کفر میں یہ بر صغیر جو تقسیم سے پہلے آپ جو تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کون سا ایسا خطہ تھا کہ جہاں بت پرستی جو ہے وہ عام نہیں تھی کفروں شرک اور دلالت اور بے دینی کا دور دورہ تھا حضرت خواجہ معی چشتی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم مبارک سے سرزمین ہند میں قدم رکھا تھا اور ایسی جگہ جہاں جو ہے یعنی شرک اور کفر کے سوا کچھ اور وہاں پر نہیں ہو رہا تھا انتہائی جو ہے یعنی کفر و شرک کا یہ مقام تھا بلکہ یوں کہیے کہ اس وقت یہ مرکز تھا عجبے کفر کا اور شرک کا یہ بہت بڑا اڈا تھا یہاں حضرت خواجہ خاج محدود چشتی رحمتہ اللہ تعالی نے قدم رکھا اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے کفر و شرک کے خلاف علم جہاد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلند فرمایا تنہ تنہا وہ تبلیغ کی ہے دین اسلام کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا ایک حصہ ہے اور اس حوالے سے حضرت خواجہ معیم الدین چشتی رحمتہ اللہ تعالیٰ کا ایک منفرد مقام ہے اور یہ احسان فراموشی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کا بھی ہندوستان سے تعلق ہے سرزمین ہند سے جس کا تعلق ہے وہ ان کے احسان سے جو ہے وہ یعنی خارج نہیں ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ان کے, ان کے احسان سے جو ہے وہ خارج تصور نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ حضرت خواجہ مین بن چشتی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ہی جو ہے وہ یہ تبلیغ تھی جس کے نتیجے میں جو ہے ہمارے آباؤ و اجداد مشرب اسلام ہوئے اور کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ تعلق اور ہم پر جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز کا یہ احسان ضرور ہے اور ہم جو ہے ان کے احسان کا شکریہ جو, جو ہے ادا نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ایسے کڑے وقت میں ایسے آڑے وقت میں کہ جب یعنی اسلام کا نام لینا اس وقت جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بغیر کسی خوف لو کے وہاں پر جو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور آپ نے حکمت اور آپ نے معذہ اور نصیحت کے ذریعے سے وہ لوگ جن کے دل و دماغ میں جو ہے بت پرستی جو ہے وہ بالکل یعنی غالب اور چھائی ہوئی تھی وہ دوسری کسی چیز کی سننے کے لیے تیار نہیں تھے حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی نے اپنی جو روحانی اور اپنی جو ہے کاوشوں سے اس طرح سے ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا اور ان کے دلوں میں اسلام کو راسف فرمایا یہ بات ایک ایسی ہے کہ جس کا یعنی غیر مسلم بھی اقرار کرتے ہیں ڈاکٹر اقبال کے استاد ہیں پروفیسر آرنلڈ انہوں نے ایک کتاب لکھی دی پلیچنگ آف دی اسلام اسلام کی دعوت اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے خاص طور پر اس اے سرزمین اے ہند اور پاک و ہند کہنا چاہیے اس خطے میں جن جن بزرگوں نے اپنی تعلیمات سے اسلام کو پھیلایا ہے سر فہرست انہوں نے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے بعد فرما کے سب سے بڑا حصہ اور سب سے جو ہے بڑا نمایاں کارنامہ جو ہے دین اسلام کے پھیلانے میں اس خطے نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی عالیہ تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہیں اور پھر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے یعنی ان بزرگوں کے احسان کی فراموشی کا اس طرح, اس طرح سے ڈٹائی کے ساتھ کریں کہ انہوں نے جو ہے گمراہی پھیلائی اللہ یہ کتنا بڑا جو ہے یعنی احسان فراموشی کا جو ہے معاملہ ہے اور جہاں تک امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا تعلق ہے اور امام احمد رضا محبت برلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو, تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ان حضرات نے انہیں بزرگوں کی تعلیمات کو اور تین اسلام کی صحیح روح کو انہوں نے باقی رکھا آج جو ہمارے دلوں میں عظمت اسلام باقی ہے اور صاحب اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں باقی ہے اور ایمان کی جو حقیقت اور ایمان کی روح ہمارے دلوں میں جو روشن ہے اور اس طرح سے ہم جو اسلام کی اہمیت اور عظمت کو آج جانتے ہیں وہ انہی بزرگوں کے حوالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ جانتے ہیں اور ان کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایسے وقت میں جبکہ اسلام اور صاحب اسلام کے خلاف وہ باتیں کہ جن کے بارے میں یعنی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا ہے ان کا کہی اور اپنی کتابوں میں جو ہے وہ لکھی آج بھی وہ کتابیں جو ہے چھپ رہی ہیں وہ دیکھی ہی جا سکتی ہیں کہ کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ جناب اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جو ہے جناب علامہ فہامہ اپنے آپ کو جو ہے مفصر اور محدث اور مفتی لکھنے والے شخص جو ہے جناب یہ لکھیں کہ ماض اللہ ماض اللہ اگر نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور آ جائے تو اپنے گدھے اور گھوڑے اور بیل کے تصور میں بھی چلے جانے سے برا تصور ہے کیا کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ مسلمان یہ بات لکھے گا پھر ایک عالم کہلانے والا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مبلے اسلام کہلانے والا کیا ایسی بات جو ہے اس کے بارے میں کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ بات جب یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو یقین ہی نہیں آتا ہے کہ ایسا بھی کوئی جو ہے وہ لکھ سکتا ہے بس اس سے بھی جو ہے یعنی ایسی گستاخانہ ایسی باتیں کہ جو ایمان کی روح کے ایمان کی اصل اور ایمان کی جڑ کے خلاف ہیں ایسی باتیں جو ہے لکھی ہیں تو یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے ایسے موقع پر اہل اسلام کی اہل ایمان کی مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور اس بارے میں انہوں نے صحیح جو ہے قدم اٹھا کر جو ہے ان تمام جو ہے باطل نظریات اور باطل عقائد کے خلاف جو ہے انہوں نے تحریر سے بھی اور اپنی تقریر سے بھی جو جہاد کیا ہے اور ان کی یہ تصانیف اور ان کی یہ تمام جو ہے جی قلمی اور لسانی جہاد کی ساری معلومات ان کی جو ہے وہ کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت اس دور میں جبکہ باطل فلسفہ جو ہے عروج پر تھا اور عقائد اور ارکان اسلام کے خلاف احمد اللہ کے خلاف جب ایک بے دین فرقہ اپنی سد و کے ساتھ جو ہے تقاریر کے ذریعے سے اور تحریر اور تصانیب کے ذریعے سے آواز اٹھا رہا تھا حضرت امام گزاری رحمتہ اللہ تعالی عی نے اس وقت جو ہے ایسے موقع پر جو ہے ان تمام جو ہے نظریات کے خلاف جو ہے قلم جہاد کیا ہے ان کی تصانی پڑھی جا سکتی ہیں احیاء العلوم کا مطالعہ کریں سعادت کا مطالعہ کریں جو بہت مشہور و معروف ان کی تصانی میں سے ہیں اس کے علاوہ منہاد العابدین ہے اے اے آپ ان کتابوں کا ذرا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اسلام کی روح کو جو ہے باقی رکھتے ہوئے جو ہے موقع پر انہوں نے بر وقت قدم اٹھایا ہے تو یہ ان تمام بزرگوں کا ہم پر احسان ہے اور ہم جو ہے ان کا انکار نہیں کر سکتے ہیں احسان فراموش ہی ہو سکتے ہیں کہ جو ان کی ان تعلیمات اور ان کی ان خدمات جلیلہ اور ان کی ان ہدایات اور تعلیمات کا جو انکار کر رہے ہیں اور جو ہے اس کے وہ منکر ہو چکے ہیں بہرحال اور جہاں تک امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا تعلق ہے تو یہ تو ان میں اربامے سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خدمات اور خاص طور پر کلام الہی کے صحیح منظر اور کلام الہی کی صحیح روح کو باقی رکھنے کے لیے کوڑے یہ وہ کھائے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل نے تو بت پرستی اور شرک کے خلاف جہاد کیا ہے اب آپ اس بات کے بارے میں جو حضرت توجہ سے سماج فرمائیں کہ تاویز کے شیر سے بت پرستی کو فروغ دیا ہے ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا حدیث حدیث کا جو ہے وہ نارا بلند کرتے ہیں حدیث حدیث کی رت لگاتے ہیں اگر حدیث پڑھیں تو تاویز کا خود جو ہے احادیث میں تذکرہ موجود ہے دم پھونک مار پھونک مارنے کا دم کرنے کا تاویز جو ہے وہ لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالنے کا اور بڑوں کے تعویز استعمال کرنے کا خود احادیث میں تذکرہ موجود ہے ایک مقام پر صابۂ اکرام تشریف لے گئے وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا اتفاق سے اس علاقے کے جو چوہدری تھے جو سردار تھے ان کو جو ہے کچھ تکلیف لاحق ہو گئی اور اس نے شدت اختیار کر لی طالبان کسی زہریلے بچھو نے کاٹ لیا تھا تو بڑی پریشانی میں ابتلا ہو گئے تو بعض کے دلوں میں خیال آیا کہ کچھ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں چلو ان کے پاس چلتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس کا کچھ علاج موجود ہو تو یہ اس علاقے کے لوگ حضرات صاحبہ کے پاس پہنچے اور ان کو سارا معاملہ بتلایا کہ اس طرح سے ہمارے جو ہے یہ جو ہے سربراہ ہیں ان کو اس طرح سے تکلیف لاحق ہو گئی ہے اگر آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے تو آپ جو ہے وہ علاج کے ذریعے سے ان کی تکلیف کو رفع کریں حضرات صاحبہ سے بعد نے فرمایا کہ ہاں اس کا علاج تو ہے لیکن ہم بغیر جو ہے اس کی قیمت وصول کی ہوئے تمہیں جو ہے وہ اس علاج کر کر نہیں دیں گے کیونکہ تم نے ہماری مہمانی سے انکار کر دیا لہذا ہم بھی بغیر قیمت کے کوئی جو ہے علاج نہیں کریں گے <تصفح> <تصفح> غالباً بکری جو ہے وہ دی یا قیمت کچھ قیمت بہرحال میں ہے اس وقت جو ہے صحیح طور پر جو ہے وہ یاد نہیں دہرا ان دو باتوں میں سے ایک بات ہے اب یہ معاملہ ہو گیا اور انہوں نے جناب ان میں سے ایک صحابی نے سور فاتحہ پڑھ کر جو ہے جناب وہ دم کر دیا جیسے دم کیا تو جناب وہ فوراً ٹھیک ہو گئے صحت ہو گئی بہت خوش ہوئے اب بعض کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نے کلام الہی کو پڑھ کر دم کیا ہے اور ہم نے اس کی اجرت حاصل کر لی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اجرت ہمارے لیے جائز نہ ہو چلو حضور کی خدمت میں جو ہے وہ پہنچ کر یہ مسئلہ دریافت کرتے ہیں یہاں سے فارغ ہو کر حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیلف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیا تمہارے پاس اس جو تم نے جو یہ سور فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کی اجرت لی ہے تو اس میں سے کچھ حصہ موجود ہے تو صاحبی حضور ہاں ہے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو تناول فرمایا اس سے ہمارے فکار نے یہ ثابت کیا کہ تعویذ وغیرہ پر اگر کوئی اجرت لیتا ہے تو یہ جائز ہے لیکن پھر بھی اچھا نہیں ہے کہ جناب اس کو پیشہ بنا لے اور ذریعہ معاش بنا لے جس کسی بندے خدا سے ہو سکے تو یہ یہ وہ یہ خدمت سی سبھی اللہ انجام دیا کرے تو یہ سارے ثبوت موجود ہیں اس کے علاوہ مسکار شریف میں ایک حدیث موجود ہے حضرت امر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے کچھ کلمات سیکھے ہیں آؤزب کلیمات اللہ تاماتی یہ جی کلمات ہیں آظب کلماتی جی جی ایک اور اور ہے غدابی وقاب ہی و شر عبادی و بن حماضاتی شاقین و انیاہ درون تو فرماتے کہ جو نابالغ بچے ہوتے تھے پر بات کہ اس کو کاغذ میں لکھ کر ان کے گلوں میں لٹکا دیا جاتا تھا اور جب بالغ ہو جاتے تھے تو یہ کلمات ان کو زبانی یاد کرا دیے جاتے تھے تو وہ اس طرح کے یعنی شرور اور شیاتی اور جنات کے اثرات سے اور ان کے وساوس سے محفوظ رہتے تھے اب دیکھیں یہ کتاب مشکا شریف یہ ایسی کتاب ہے کہ جو ہمارے تمام دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہے اور باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر جو ہے یہ حدیث موجود ہیں بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن میں جو ہے تعویذ کے بارے میں ممانعت آئی اور ان میں وہ یہ ہے کہ وہ ایسے تعویذات کہ جن کے کلمات دین اسلام کے بنیادی عقائد کے بالکل خلاف ہوں یعنی ایسے کلماتوں کے جو شرکیہ قسم کے ہوں جن میں صرف اور ہو تو ایسے کلمات والے تاویز جائز نہیں ہیں لہذا قرآن و احادیث میں جو کلمات آئے ہیں ان سے جو ہے تاویز کرنا جو ہے بالکل ہماری شریعت میں جائز ہے اور قرآن تو خود یہ فرماتا ہے بنزل و مل قرآن ماں ہوا شفا کہ ہم نے قرآن میں سے وہ نازل فرمایا ہے کہ جو شفا ہے اہل ایمان کے لیے تو عبد الرغان دید قرآن کریم سے تعویذات کرتے ہوئے آئے ہیں احادیث سے تعویذات کرتے آئے ہیں خود بعض ایسے کلمات کی جو باعث برکت ہیں ان،, ان سے انہوں نے تعویذات کیے ہیں وہ ہماری کتاب میں موجود ہے تو تعویذ کرنا جو ہے یہ شرک اور بت پرستی نہیں ہے جو ایسا کرتا ہے وہ اسلامی تعلیمات سے بالکل جو ہے وہ جاہل ہے اور بے خبر ہے اور میں صحیح ارض کروں کہ یہ لوگ کہ جو تعویز کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا جب یہ معالجین سے ڈاکٹر اور حکماں سے یعنی یوں کہیے کہ بعض تو ایسے معاملات دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو مسئلہ جو بیماری کا حل ڈاکٹروں اور حکیموں سے نہیں ہوا آخر میں جو ہے پھر یہ جناب آپ تعویذ کی طرف لوٹے ہیں اور مجھے یہاں پر بھی میں آپ کو بتلا ہوں بال ایسے لوگوں نے رجوع کیا ہے کہ جو تعویذ کے قائل ہی نہیں تھے لیکن پھر بھی جو ہے جناب جب یہ مطلب یہ ہوا کہ جب جو ہے سر پر پڑتی ہے تو پھر جو ہے جناب وہ بات سمجھنے میں آتی آنے والی بات ہے کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں پر کہ جنہوں نے خود مجھ سے تعویذ لیے ہیں اور ان کو جو ہے یعنی فائدہ ہوا ہے تو اب یہ ایک ہر دھرمی والی بات ہے جد والی باتیں ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی شریک قواہت نہیں ہے یہ قرآن و حدیث تعویذ کے جو قرآن و احادیث سے کیے جاتے ہیں ان کی برکتوں سے انکار کرنا ہے یہ قرآن اور احادیث کی برکتوں سے انکار کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو وہی وہ انکار کر سکتا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے برکات کا معطرف نہ ہو تو فائدہ پہنچتا ہے اور فائدہ پہنچا ہے مشاہدے میں تجربے میں ہے تو یہ باتیں جو ہے بالکل یعنی ہمارے بزرگوں کے خلاف سادہ لوگ مسلمانوں کو جو ہے متنفر کرنے کی سازشیں ہیں درحال جو ہے جہاں تک تعویز کا تعلق ہے یہ حق ہے اور بالکل شریعت کے آئین مطابق ہے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ ارض کر کر اپنی گفتگو ختم کروں گا اب زیادہ وقت نہیں لوں گا سوال تو بہت اس کے علاوہ بھی اور جو ہے وہ باقی میں سمجھتے وہ رہ لیں گے درحال ان میں سے ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے گھروں میں کپڑا دھونے کی مشینیں ہیں تو اس میں ہر طرح کا کپڑا جو ہے جناب دھویا جاتا ہے پاک کپڑے بھی جو ہے ایک ساتھ ڈال دیے جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ناپاک کپڑے بھی جو ہے وہ دھو لیے جاتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ جب ناپاک کپڑے پاک کپڑوں سے ملیں گے تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے اگرچہ سے بظاہر جو ہے ان کا محل کچہل اتر گیا لیکن صرف میل کچل اترنا ہی جو ہے یہ پاک ہونے کی جو ہے وہ علامت نہیں ہے بلکہ شریعت میں پاک پاکی کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق جب پاک کیا جائے گا تو تب جو ہے وہ ناپاک کپڑے جو ہے پاک ہوں گے تو ناپاک کپڑے پاک کپڑوں کے ساتھ اگر بھوئے جائیں تو جب وہ مشین میں دھو لیے جائیں تو اس کے بعد جو ہے نچوڑنے سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ کسی ٹب میں یا بالٹی میں وہ کپڑے ڈال کر اس میں اتنا پانی ڈالا جائے کہ بالٹی کے اوپر سے یعنی پانی بہنا شروع ہو جائے تو کچھ دیر جو ہے یعنی کچھ پانی جو ہے اس طرح سے ڈالا جائے کہ وہ بہتا رہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آسانی سے یعنی پاک کرنے کا یہ طریقہ شریعت میں مقرر ہے تو اس پر عمل کیا جائے تو اس طرح سے جو ہے وہ سارے کپڑے جو ہے پاک ہو جائیں گے اور جب پاک ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ہم ان کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو, نماز ادا ہوگی کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نمازی کا جسم اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ, وہ پاک ہونے چاہیے لہذا یہ مسئلہ جو ہے آپ یاد رکھیں اور گھروں میں بھی جو ہے آپ یہ مسئلہ جو ہے جو بتا دیں تاکہ جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ پاک کیے جائیں یہ تو بہرحال ایسا ہے کہ جن کا میں یہ مسئلے جو ہے دریا کرنا چاہے ہیں تو میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ کسی وقت جو ہے میرے پاس تشویلے آئیں تو میں یہ مسئلے سارے ان کو جو ہے بتلا دوں گا پانچ مسئلے ہیں وقت جو ہے وہ بہت ہو جائے میرا گلا بھی جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے اور بہرحال آپ کو بھی اپنی ضروریات اور مصروفیات جو ہے وہ نمٹانا ہے تو اس لیے جو ہے وہ میں آپ سے آگرہ چاہوں گا جتنے بھی سوال رہ گئے جن جن حضرات نے جو سوال پوچھے تھے ان کا تذکرہ نہیں ہوا ہے تو وہ کسی وقت جو ہے مجھ سے مل لیں گے اور میں ان شاء اللہ ان کو جو ہے وہ میں بتا دوں اچھا گزشتہ مذاکرے میں جو میں نے مفتی احمد یا خواضہ اللہ تعالی علیہ کتاب کا تذکرہ کیا تھا جا الحق وہ بزن کے پر جو ہے موجود ہے اسی طرح سے باہر شریعت بھی جو ہے موجود ہے آپ حضرات جو ہے